قابل تعجب تعجب اس پر جو تقدیر پر ایمان لایا ہو اور پھر غمگین ہو تعجب ہے اس پر جو موت پر یقین رکھتا ہو پھر خوش رہتا ہو تعجب ہے اس پر جو دنیا اور اس کی بے وفائی کو جانتا ہو پھر اس میں مطمئن رہتا ہو